إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وقال في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إلي سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله پلا میرجلی بن شعین اوکم صلی اللہ علیہ وََ وسلم معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمارے درجات کی بلندی کے لیے گناہوں کی مغفرت کے لیے اجر و سوار میں اضافے کے لیے بعض دنوں کو بعض پر فوقیت دے رکھی ہے وہ ایام وہ دن جو سال کے سب سے افضل ایام کہلاتے ہیں ان کی شروعات ہو چکی ہے آج دلحجا کی پہلی تاریخ ہے اور دلحجا کی پہلی تاریخ یا پہلے دن سے لے کر کے دس تاریخ تک یا دس دنوں تک اعمال کرنا نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے اللہ رب العالمین نے سور فجر اندر نشاد فرمایا فجری ولیارین عصر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی دس راتوں سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد اور اس طریقے سے دیگر اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ دس راتوں سے مراد دلحجا کے شروع کے دس ایام ہیں اور یہاں رات سے مراد دن لیے گئے ہیں اور ایسا شریعت کے اندر ہوتا ہے اور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں سب سے افضل دن دل حجا کے شروع کے دس دن کہلاتے ہیں اور جہاں تک راتوں کی بات ہے تو پورے سال میں سب سے افضل اور بہتر راتیں ماہ رمضان کی آخری دس راتیں ہوتی ہیں جن میں شب قدر آتی ہے اور جن میں انسان اعتکاف کرتا ہے تو یہ راتوں کے لحاظ سے سب سے افضل راتیں دل رمضان کی آخری دس راتیں ہیں اور دنوں میں افضل کے لحاظ سے دلحجا کے شروع کے دس سیاح ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبہ مصنوعہ کی بات پڑھی ہے اس حدیث کے اندر ہم عنوی صلی ارشاد علماتے ہیں کہ ان دس دنوں کے علاوہ کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن دنوں میں نیک اعمال کو اللہ رب الیک اعمال اللہ رب العامین کو زیادہ محبوب ہوں یعنی ان دس دنوں میں نیک اعمال اللہ کو بے حد محبوب اور پسند ہیں صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دس دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مگر ایسا آدمی جو اپنی جان اور اپنا لے کر کے اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور واپس نہ آئے باقی جو بھی نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کو ان دنوں میں کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو یہ شروع کے دس ایام ہیں دلجا کے جن کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے اللہ رب العالمین نے ان راتوں کی ان دنوں کی قسم کھائی ہے اور ہمارے بھی نرشاس نمایا کہ دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انہیں ان, ان, ان کچھ نیک امال کو بیان کریں گے جو نیک امال ان دنوں میں کرنا انسان کے لیے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ کے نزدیک انہی میں سے سب سے پہلا عمل حج کرنا ہے حج کرنا ہے اور یہ دلحجہ کا مہینہ یہ حج کا مہینہ بھی کہلاتا ہے حج کے جو مہینے ہیں شہوال ذلقیدہ اور دلحجہ کے شروع کے دس دن تک ان کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے اس طریقے سے زلحجہ کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے یعنی ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے اندر قطال کرنا لڑائی کرنا شریعت کے اندر حرام ہے اور ناجائب اور یہ اسی دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی تو ان دنوں میں جو ایک نیک عمل اور بہتر عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جہاد اللہ کے لیے حج کرنا حج اسلام کا پانچواں رکن ہے اور حج کی فرضیت قرآن سے بھی حدیث سے بھی اور امت کے اجماع سے ثابت ہے میں نے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ کے سامنے پڑھا جس میں اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے کہ ولی اللہ الناس حج استطاع منصطا سبیلا کہ اللہ رب العالمین لوگوں پر جو بیت اللہ کی زیارت کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا ہے حج کو ضروری قرار دے دیا ہے تو حج یہ ان دنوں میں بہت ہی بہترین عمل ہے اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمرت کفات علما بین حج المبر علیہ صلی جزا کے ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے حج مبرور جس حج کو اللہ تعالی قبول فرما لے اور حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس حج کے اندر انسان میکیاں زیادہ کرتا ہے اور سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ زیادہ زیادہ نیکیاں کرتا ہے مال حلال استعمال کرتا ہے اور حج کے دوران سفر کے دوران لایانی باتوں سے اور اس طریقے سے غلط کاموں سے سیوانی کاموں سے اپنے آپ کو دور رہتا ہے رکھتا ہے ایسے حج کو حج مرور کہا جاتا ہے اس کا بدلہ ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر ہمارے بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے اور وہ فض کو فجور سے اور لیا باتوں سے گناہوں سے دور رہتا ہے تو اس اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے لوٹاتا ہے یا اس دن کی طریقے سے ہو جاتا ہے جس دن اللہ کی اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا یعنی اللہ ہربلام اس کو گناہوں سے پاکو صاف کر دیتا تو ان دنوں میں جو زلیجہ کے شروع کے دس ایام ہیں ان دنوں کے اندر جو بہترین عمل ہے وہ ہے حج کرنا جس آدمی کو اللہ ہر بلامین حج کی استطاعت دے اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے اور حج یہ فی الفور واجب ہوتا ہے حج کے اندر تاخیر کرنا لیٹ کرنا صحیح نہیں ہے جیسے دیگر عبادات ہیں کہ جب انسان کے اوپر فرض ہو جائے اسے فوراً کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے حج بھی ہے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنا ہے روزے کا مہینہ آگیا روزہ آپ نے رکھنا ہے زکات آپ پر فرض ہو ہوگی آپ کو زکات دینی ہے ایسا نہیں کہ اگلے سال زکوٰۃ دیں گے یا اگلے سال سے روزہ رکھیں گے یا اگلے جمعہ سے نماز پڑھیں گے ایسا نہیں ہے جو عبادت فرض ہو جاتی ہے اس عبادت کا کرنا فی الفور واضح اور ضروری ہو جاتا ہے لہذا اگر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے ہمارے بھی نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ تمہارے درمیان رکاوٹیں آ جائیں تم پہلے حج کر لو اور عبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو لوگوں کے پاس خط لکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کرتا ہے تو چاہے عہدی بن کر کے مرے یا مثالی بن کر کے مرے اللہ ہر غلامین پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لہٰذا حج کے تعلق سے تاخیر کرنا جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے کہ حج فرض ہو گیا ہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے مالی استطاعت بھی ہے جسمانی استطاعت بھی ہے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آدمی ایک محدود عمر کا انتظار کرتا ہے اس کے بعد جا کر کے وہ حج کرتا ہے یہ قطام ایسا کرنا صحیح نہیں ہے حج کیا ہے یہ فل فور انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے اس طریقے سے اور حج کا تین طرح کا ہوتا ہے ایک حج تمتو اور ایک حج خیران اور حج کے سب سے بہتر جو حج ہوتا ہے حج تمتو ہوتا ہے جس میں انسان پہلے عمرہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دلیجا کی آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھتا ہے اور صرحد کے سارے اعمال کرتا ہے اس کو حج تمتو کہا جاتا ہے یہ سب سے افضل حج ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور آپ کی آرزو تھی کہ اگر میں قربانی کا جانور نہ لاتا تو میں بھی حج تمتو کرتا اس طریقے سے آپ ان تمام صحابہ کو جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے انہیں آپ نے حج تمتو کرنے کا حکم دیا اور اسی طریقے سے ایک بار نہیں بلکہ تین مرتبہ بھی نے حکم دیا اور اس کے اندر انسان کو عمل زیادہ کرنا پڑتا ہے دو صحیح ہوتی ہے تین طواف ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر انسان کے لیے اجر اور شراب زیادہ ہے افضلیت کے لحاظ سے دوسرا جو حج ہوتا ہے وہ حج کرام ہوتا ہے جس میں آدمی حج عمرہ کا ایک ساتھ ارام باندھتا ہے تیسرے نمبر پر حج افراد آتا ہے جس میں آدمی صرف حج کی نیت کرتا ہے اور صرف حج کرتا ہے تو یہ تین طرح کے حج ہوتے ہیں تو حج بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہے اسلام کا پانچواں رکن ہے اللہ ہر دام اس کے ذریعے سے لوگوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے لہذا جس آدمی پر حج فرض ہو اس آدمی کو فوراً حج کرنا چاہیے دوسری جو چیز ہے دوسری عبادت وہ ہے کہ ان دنوں کے اندر عمرہ کرنا عمرہ کرنا کیونکہ عمرہ کرنا بھی ایک عمل ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تاب عبین حج العمرہ حج اور عمرہ کے درمیان پیدرپے کرو یعنی حج عمرہ کو کیونکہ دونوں فخروں اور فاقہ کو گناہوں کو ایسی مٹا دیتے ہیں جس طریقے سے بھٹی لوہا سونا اور کے میل کشل کو دور کر دیتی ہے جس طریقے سے بھٹی سونا اور لوہا کے میل کشل کو دور کر دیتی ہے اس طریقے سے پیدل پہ حج عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے معاف کر دیتا ہے ان دنوں کے اندر حج کرنے عمرہ کرنے سے آدمی کے اوپر حج فرق نہیں ہو جاتا ہے ایک طرح کی بات ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ اگر کسی آدمی نے دلقادہ میں عمرہ کر لیا تو ایسے آدمی کے لیے حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے یا حج کے مہینے عمرہ کر لیا اسے آدمی کے لیے حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ حج کے لیے شرطیں ہیں حج کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے جسمانی استاد کا ہونا ضروری ہے جب شرطیں پائی جاتی تب انسان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے عمرے کے لیے اتنا زیادہ شرطیں نہیں ہیں آدمی کے پاس دو چار پانچ سو ریال ہو گیا عمرہ کر سکتا ہے لیکن حج کے لیے ایک رقم چاہیے لہذا عمرہ کر لینے سے دل قاعدہ کے مہینے سے آدمی کے اوپر حج فرض بن جاتا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے اور چاروں عمرے آپ نے دلقادہ کے مہینے میں کیا لیکن آپ نے صرف ایک حج کیا اگر دلقادہ کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا تو آپ کو چار حج کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے چار حج نہیں کیا صرف ایک حج کیا حج تو سن دس ہجری کے اندر اور سن گیارہ ہجری کے اندر آپ کی بات ہو گئی تو اس طریقے سے دلخادہ کے مہینے میں یا حج کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا ہے آدمی جائے عمرہ کرے عمرہ کرنا ایک بہترین عمل ہے تو یہ بھی حج کے مہینوں میں یا زلیزہ کے شروع کے دسیام میں عمر عمرہ کرنا یہ بھی انتہائی محبوب عمل ہے تیسرا جو عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے وہ زلزہ کی دس تاریخ کو جو انسان قربانی کرتا ہے وہ اللہ رب الامین کو اس دن سب سے زیادہ محبوب عمل میں سے قربانی کرنا ہے اور قربانی کرنا یہ سنت موقع ہے بعض اہل علم نے اسے واجب قرار دیا ہے کہ جس آدمی کے پاس اطاعت ہو اس کے لیے قربانی کرنا واضح اور ضروری ہو جاتا ہے تو یہ قربانی کرنا دلیجا کی دست تاریخ کو یہ بھی ان دنوں کے اندر بہترین عمل میں سے ایک بہترین عمل ہے جو اللہ رب العمین کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فصل رب کونہر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے تو قربانی کرنا دلیجا کی دست تاریخ کو انتہائی محبوب عمل ہے چوتھا جو عمل ہے وہ روزہ رکھنا ہے ان دنوں کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا یہ انتہائی محبوب عمل ہے اللہ کے سور صلی اللّہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ کی کوئی ایسے عمل بتائیے جو ہمیں جنت پہ داخل کر دے تو آپ نے ہمای کے عالیہ کبھی شام تم کثرت سے روزہ رکھو فی الن علام کیونکہ روزہ دیسی کوئی عبادت نہیں ہے آپ نے حدیث کے ذریعے سے روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے تو اسے معلوم ہو کہ ان دنوں کے اندر کثرت سے انسان کو روزہ رکھنا چاہیے خاص طور سے دل ہجاکین و تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھنا یہ انتہائی محبوب اور مصنوع عمل ہے جو انسان ارفا کا روزہ رکھتا ہے اللہ ہر اس کے دو سال کے گناہوں کو بٹا دیتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں کی مقررت کے لیے توبہ ضروری ہے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے جو آدمی دل ہجا کی نو تاریخ کو لیے ارفا کا روزہ رکھتا ہے سب سے زیادہ اللہ ابراہین ارفا کے دن ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے سب سے زیادہ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ برہمین سب سے زیادہ جہنم سے جو جس دن آزاد کرتا ہے وہ ارفا کا دن ہوتا ہے اور اس دن شیطان حقیر ہو جاتا ہے مکی کے مانند ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں اور اللہ اربام اکثر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے تو اس طریقے سے دلیجا کی جو نو تاریخ ہے جسے ارفا کا دن کہا جاتا ہے تو ارفا کا دن کا روزہ رکھنا یہ انتہائی مصنوع عمل ہے اور یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے جو حج پر نہ جانے والے ہوں ان لوگوں کے لیے اس طریقے سے پانچواں جو بہترین عمل ہے تین دنوں میں وہ عید کی نماز ہوتی ہے جو علی کی دس تاریخ کو پڑی جاتی ہے یہ بھی ہمارے ہے صحابہ خلفائے عظیم مسلمانوں کا ایک شعر اور ایک پہچان ہے کہ انسان عید کی نماز باہر جا کر کے پڑھے تو لہذا یہ عید کی نماز جو دلیچہ کی دس تاریخ کو پڑھی جاتی ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک محبوب عمل ہے اور جسے انسان جا کر کے باہر ادا کرتا ہے اور اس کے نماز کے لیے عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر کے جانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو حیض و نفاس کے حالت میں ہوں ان کو بھی عید لے جانے کا حکم دیا ہے اور یہاں تک کا ہے کہ وہ جائیں نماز میں شریک نہیں ہوں گی البتہ دعاؤں کے اندر شریک رہیں گی یہاں تک ہمانبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے اگر کسی کے پاس جو ہے نقاب نہیں ہے اور برقع نہیں ہے تو اپنے کسی سہیلی سے لے لے لیکن عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جائے ہو تو عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر کے جانا چاہیے ہمانبی کی سنت ہے اللہ کے سر کے زمانے میں صحابیات اور اس طریقے سے صحابہ کرام کی ادواد یہ سب کے سب نماز عید کے لیے عیدگاہ جایا کرتے تھے یہ سنت بہت کم اس پر عمل ہوتا ہے اس لیے سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنا چاہیے تو اس طریقے سعید کی نماز کیا ہے یہ بھی ان دنوں کے اندر مصنون اعمال میں سے ایک مصنون عمل ہے اس طریقے سے نمبر چھ ان دنوں کے اندر کثرت تکبیر پڑھنا لا الہ لا پڑھنا الحمدللہ کہنا جیسا کہ مسد احمد کی حدیث ہے کہ مانبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امامن ایام اعظم عند اللہ ولا و عمد اللہ تحلیل او تقبیر او تحمیر یہ مسلمان احمد کی روایت ہے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ال کے نزدیک جو سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں اور جن جن دنوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو پسند کرتا ہے وہ ان دس دنوں کے علاوہ اور کوئی دن نہیں ہے پھر ہمارے فرمایا ان دنوں کے اندر کثرت ہے تم تحلیل پڑھو تقبیر پڑھو اور تحمیر پڑھو تقبیر کہتے ہیں اللہ پڑھنے کو اور تحلیل کہا جاتا پڑھنے کو اور تحمید کہتے ہیں الحمد کہنے کو یہ ذکر و اذکار کے اندر آتا ہے لہذا ان دنوں کے اندر کثرت سے انسان کو یہ الفاظ کہنا چاہیے صابق کرام باقاعدہ بازاروں میں جاتے تھے اور اس طریقے سے راستے میں بلند آباد صلی اللہ علیہ وسلم اکبر کہا کرتے تھے اور جو ہے تحلیل کہا کرتے تھے اور اللہ حدامین کے ہم جو سنا بیان کیا کرتے تھے تو ان دنوں کے اندر کثرت سے ان اعمال کو کرنا انسان کے لیے محبوب ہے اس طریقے سے اور جو دیگر اعمال ہیں اور جو دیگر عام آلے ہیں ان کو بھی انسان اگر ان دنوں کے اندر کرتا ہے تو اللہ ہر برامن اس کو عز سے نوازتا ہے جیسے صدقات تو خیرات کرنا ہے اللہ کی راہ میں صدقات تو خیرات کرنا اللہ قسر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتکنہ رول و بشق کے تمرا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ چاہے آدھی خجور ہی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے ہی سے آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ تو صدقہ اور خیرات کرنے سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غیر و قصر سے محفوظ رہتا ہے اور حدیث کے اندر کے آدمی قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا لہذا انسان کو ان دنوں کے اندر کثرت سے صدقات و خیرات کرنا چاہیے اور صدقات و خیرات کرنے سے اللہ اربانی اس کے عذر کے اندر اضافہ کرتا ہے اور دیگر دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اذر و ثواب سے نوازتا ہے اس طریقے سے کی تلاوت ہے اور ذکر و اذکار ہیں نوافل کا اہتمام کرنا ہے جو نوافل نمازیں ہیں تعجد ہے شاخ کی نماز اور دیگر نمازیں جو نوافل نمازیں ہیں کیونکہ فرد نماز انسان کو ہمیشہ پڑھنا ہے لیکن نوافل نمازوں کا انسان اگر ان دنوں کے اندر اہتمام کرتا ہے راتوں میں دنوں میں اہتمام کرتا ہے تو اللہ اور اس کو ازر و شباب سے نمازتا ہے حسبان رضی اللہ عنہ نے ہمارے بھی صلی اللہ علسم سوال کیا کہ میں قیامت کے دن جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں تو ہمارے نبی نے فرمایا کی تم کثرت سے سجدے کرو اور یہاں کثرت سجدے کرنے سے مراد کیا ہے کثرت سے نوافل پڑھنا کثرت سے نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرنا یہ کیا ہے کثرت سے سجدے کرنا کیونکہ نماز کے اندر انسان دو دو سجدے کرتا ہے اس لیے سجدہ نماز کی روح ہے سمجھ لیجیے اور ایک پہچان ہے بہت اہم عبادت ہے اس لیے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی اپنے صحابی کو کثرت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا یہاں کثرت سجدہ کرنے کی انسان صرف سجدہ کرے جیسا کہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ فرض نماز پڑھ لیتے تو ایک سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں اس سجدے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اگر انسان نماز کے اندر بھول جاتا ہے تو سدے شو کرتا ہے اور دو سجدے سو کیا جاتا ہے ایک, سجدے, ایک سجدہ نہیں ہوتا ہے یا اس طریقے سے ایک سجدہ جو ہوتا ہے سدے شکر ہوتا ہے کلامی نے کسی کو نعمت سے نوازا تو ایک سجدہ کرتا ہے اس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے وہ نعمت پر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس پر سجدہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے فرض نماز کریں جب بھی آپ کو نعمت ملے خوشخبری ملے اس چیز کی آپ ایک سجا کر دیجئے اللہ رب العامین کے لیے اس کو یہ سجے شکر کہلاتا ہے اور ایک سجا ہوتا ہے جو نماز کے اندر انسان کرتا ہے جو نماز کے اندر کرتا ہے جو سجے ایک رکات کے اندر یہ سدے نماز کے سجدے ہوتے ہیں اس طریقے سے ایک سجدہ ہوتا ہے سج تلاوت کہ انسان جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت میں جو سجے کی آیت آتی ہے تو اس پر جو سجدہ آتا ہے وہ سجے تلاوت کہلاتا ہے اور جب انسان سجدہ تلاوت کرتا ہے تو ابلیس کو بڑی مایوسی ہوتی ہے ابلیس کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا میں نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے ابن آدم کو حکم دیا اس نے سجدہ کیا تو اس طریقے سے شیطان کیا ہوتا ہے ابلیس مایوس ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ سجدہ تلاوت ہے صرف ایک سجدہ کرنا فرض نماز کے بعد یہ سوچ کر کے کہ ہماری نماز کے اندر کچھ کمی ہوگی پوری ہو جائے گی یہ قطع ایسا کرنا صحیح نہیں ہے لہذا کثرت سے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے انسان کا نوافل پڑھنا کثرت انسان کا مصروف نمازوں کا اہتمام کرنا تو یہ بھی ان دنوں کے اندر کرنا انسان کے لیے بہت زیادہ اجر و سوار کا باعث ہے رحمی کرنا کہ آپ کے جو اپنے اقارب ہیں جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرنا ان کا مالی تعاون کرنا ان کی مدد کرنا یہ سلا رحمی ہے اور لوگوں کے ساتھ اتنے سلوک سے پیش آنا تو جتنے بھی ایک کامال ہیں جو اور دنوں میں انسان کرتا ہے اور دنوں کے مقابلے میں اگر ان دنوں میں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عرصے سے زیادہ نوازے گا اس طریقے سے مریض کی عادت ہے کہ مریض کی عادت کرنا بھی بہت زیادہ جو سواب کمائی سے کہ انسان کو مریض کی عادت کرنے کے لیے جانا چاہیے اس سے مریض کو تسلی ملتی ہے آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی شام میں کسی مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک گویا کی جنت کے جنت کی کیاریریوں میں رہتا ہے اور اس کے اوپر رحمت کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور اگر کوئی آدمی صبح میں جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے رحمت کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور جنت کی کیاریریوں میں گویا کی وہ ٹہلتا ہے جو کسی مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے تو کیونکہ مریض کی عادت کرنے سے انسان کو موت یاد آتی ہے آخت یاد آتی ہے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور انسان اللہ رب الرامین کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے کہ جو انسان تندرست ہے صحت مند ہے اور ایک انسان بسترے مرگ پر ہے یا بیمار ہے اس کے پاس جاتا ہے تو ان سے اسے, اسے اس شخص کو یہ اللہ رب ربراہین کی جو نعمت ہے تندرستی اور صحت اس نعمت کا اسے احساس ہوتا ہے اس لیے مریض کی عادت بھی انسان کو کرنا چاہیے ان دنوں میں اگر انسان کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ ابرامین اضر اور ثواب دیا دیتا ہے نیکیوں کا حکم دینا لوگوں کو برائیوں سے روکنا یا اس طریقے سے لوگوں کا تعاون کرنا مدد کرنا باہر کے جتنے بھی اعمال صالیہ ہیں جن کی کتاب و سنت سے دلیل موجود ہے پران و سنت سے جن کا ثبوت ہے ان تمام نیک مال کے کرنے سور اس مہینے کے ان دنوں کے اندر اللہ ابرامین انسان کو بے حد عدر ثواب سے نماتا ہے تو یہ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے اس نے اپنے فضل خاص سے ہمیں یہ دن عطا کیا ہے لہذا ان دنوں کے دن انسان کو کثرت سے نیکعمال کرنا چاہیے اور آخری بات یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے شریعت میں خاص حکم موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے وہ قربانی کرنے والا ذلحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے جب تک یہ قربانی نہ ہو جائے اپنے بال اور ناخن نہ, نہ کاٹے یہ اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہے جو گھر کا مالک ہے گھر کا سربراہ ہے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے گھر کے مالک کی طرف سے اس آدمی کے لیے حکم ہے کہ جب تک وہ اپنی قربانی نہ کر دے اس وقت تک اپنے ناخون اور اپنے بال نہ کاٹے یہ عمری کا حکم ہے کہ وہ ناخون اور بال کاٹنے سے پرہیز کرے جب تک قربانی نہ کر دے اگر آدمی کسی ایسے ملک میں ہے کہ وہاں وہ قربانی نہیں کر رہا بلکہ دوسرے ملک میں کر رہا ہے تو اس ملک کے دن کا اعتبار کیا جائے گا جیسے میں ایک دن بعد میں قربانی ہوتی اگر اپنے ملک میں قربانی کر رہے ہیں تو جب تک قربانی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک انسان اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا یہ ہمارے بھی نہیں فرمائے کہ جب قربانی کا دس دن آ جائے تو بال کاٹ لو یہ فرمائے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے تو قربانی ہمارے یہاں ایک دن لیٹ ہوتی ہے لہذا جب قربانی ہو جائے اس کے بعد انسان کو بال کاٹنا اور قربانی انسان جہاں رہتا ہے اگر اس کے پاس اتار تو وہاں انسان کو قربانی کرنا چاہیے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر قربانی کیا ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے دلی تک کی دس تاریخ کو تو آپ نے سفر کے اندر قربانی کیا یہاں انسان رہتا ہے اللہ اس کو مار شرمادا ہے استطاعت ہے دولت ہے اس کے پاس یہاں قربانی کرے خود گوشت کھائے دوسروں کو کھلائے غریبوں میں تقسیم کرے تو یہ جو سنت ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے یا جو انسان کسی دوسرے شہر و ملک میں رہتا ہے عام طور سے لوگ قربانیاں نہیں کرتے ہیں میرے بھائی سنت کو انسان کو زندہ کرنا چاہیے یہ بہترین عمل ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیف ہے کہ قربانی کے دن سب سے بہترین عمل قربانی کیا ہے یہ خون بہانا ہے خون بہانا ہے کہ انسان جانور اللہ عبامین کی راہ میں قربانی کرے اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور یہ قربانی کر کے ہم یہ گویا کی عہد کرتے ہیں کہ اگر اسلام کی بقا کے لیے دین کے شاد کے لیے ہماری جان کی بھی ضرورت پڑے گی تو اللہ رب کی راہ اپنی جان بھی ہم قربان کریں گے جیسے آج اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں یہ اصل مقصد ہے قربانی کرنے کا کہ انسان قربانی دے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے شاد کے لیے جس طریقے انسان جانور اللہ کی میں قربان کرتا ہے ضرورت پڑے تو انسان اپنی جان بھی اللہ رب العمی کے راہ میں قربان کر دے یہ اصل مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العمی نے قربانی ہمارے لیے مشروع قرار دیا تو قربانی کرنے والوں کے لیے حکم ہے گھر کے دیگر افراد کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا ہے جو گھر کے دیگر افراد ہیں ان کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا ہے انہیں لوگوں کے لیے جن کی طرف سے قربانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ نا کاٹیں گھر کے دیگر افراد ہیں بیویاں ہیں بچے ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہوتا ہے تو یہ کچھ اعمال ہیں ان دنوں کے اندر جن کیا کرنا ہمارے لیے مصنوع عمل ہے اللہ تعالیٰ سے دلہ کے اللہ ہر دامین ہمیں جا زیادہ نیک امال کرنے کی توفیق دے لیکن اپنی بات ختم کرنے سے پہلے بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ بار بار معذرت کے ساتھ یہ میں کہنا چاہوں یا یہاں آنے کے بعد خطبے کے دوران پانی پیتے ہیں یہ کرنا حرام ہے اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خطبے کے دوران کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے ہمارے بھی نے منع فرمایا نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں آنے سے پہلے پانی نکال کے پیتے ہیں خطبہ ہوتا رہتا لوگ پانی پیتے رہتے ہیں لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے یہ کیا بھائی یہ خود بہ جماعت سننے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اعتماد کیجیے گا میری اس بات پر تلخنوائی اگر میری ہوگی تو بار بار بتایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ذہنوں دماغ کے اندر بات نہیں آتی ہے ہم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو نمازی اس آدمی کو خاموش نہیں کر سکتا یہ نہیں کہتا کہ چپ ہو جاؤ مسواق نہیں کر سکتا خودے کے دوران کیونکہ پورا دماغ لگا کر کے کان لگا کر اس کو خودبہ سننا ہے جی ہاں اگر نہیں خود بہ سننا آدمی نہ آئے لیکن خودے کے دوران پانی پینا بوتل لے کر کے لگتا ہوئی خطبہ دے رہے ہیں لگتا ہوئی ایک ہزار کلو کی دوری سے طے کر کے آئے ہیں اور تھکے میں ہیں ہیں پانی نہیں گے تو ان کی, کی نماز ہی نہیں ہوگی میرے بھائی عبادت ہے یہ یہ اللہ کے لیے اب نماز پڑھنے کے لیے ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ان چیزوں کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے یہ کوئی ایسا نہیں کہ انسان جو چاہے مرضی جس طریقے سے کر لے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جیسے ناخون کاٹنے سے منع کیا گیا جو آدمی قربانی کرنا چاہتا آپ سوچیں گے کیوں بھائی منع کیا گیا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ہمارے دین کا حکم ہے ہمارے نبی کا فرمان ہے اس لیے ہماربی سادگی مزدوق ہیں جو ہمارے نبی نے فرما دیے سب سے اچھی بات اس پر ہمارا ایمان اس پر ہم عمل کرتے ہیں اسی طریقے سے خود کے دوران حرکت کرنا ہلا ضرورت کے پانی وغیرہ پینا مسواک وغیرہ کرنا یا اس طریقے سے کیا نام ہے کسی کو خاموش کرانا یا آپس میں بات چیت کرنا یہ ساری چیزیں میرے بھائی کو صحیح ہی نہیں ہیں یہ غلط ہے شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے لہذا پانی پینا پہلے پی کر کے آپ لوگ آ جائیں یا اس طریقے سے بعض بھی اس کا اہتمام کریں لیکن خطبے کے دوران سب چیزوں کو کرنا یا انسان کو اس سے بال بچنا چاہیے ہم عبادت کرنے کے لیے آتے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ خوشوخذو کے ساتھ اور اللہ کے سر کی سنتوں کے تمام کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ حبامن ہمیں ان دنوں کے اندر جا زیادہ نیک امال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق دے جو حج پر جا رہے اللہ تعالیٰ ان کی حج کو قبول فرمائے حج میں بنائے اللہ تعالیٰ ان کی احساس اٹھائے اللہ تعالیٰ ان کی حج کو جنت میں داخلے کا ذریعہ ذریعہ اور سبب بنائے اور اللہ حربامن ہم سب کو نئے کام کرنے کی توفیق دے اخلاص تھا فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کل میں توحید جاری ہو اور وفات کر اللہ البامن ہمیں قبر کے اعداد اور جہنم کے اداد سے محفوظ رکھے اور جن پر کے نظر نصیف اور مامین بارک اللہ علیہ القم فرقوان عظیم ونقعني إياكم بالآيات تذك الحكيم إنه تعالى جواد الكريم الكمبر روف الرحيم